ہوں میں نے گروش کر آگے اس پہ خونی پرچم آگے اس پہ خونی چادر چادر پہلی بار پڑھاؤ نا آگے پہ خونی چادر آگے پہ خونی چادر اور خونی پرچم نکلے آگے پہ خونی چادر اور خونی پرچم نکلے آگے پہ خونی چادر اور خونی پرچم نکلے جیسے نکلا اپنا جنازہ ایسے جنازے کم نکلے wow. آگے پہ خونی چادر oh.。اور very, خونی very پرچم نکلے, جیسے, پرچم جنازے <valeur> نکلے bae, جیسے نکلا اپنا uh. جنازہ ایسے uh. جنازے کم uh. نکلے جیسے نکلا اپنا جنازہ ایسے جنازے کم نکلے دور اپنی خوش ترتیبی کا رات بہت ہی یاد آیا دور اپنی خوش ترتیبی کا رات بہت ہی یاد آیا اب جو کتابیں شوق نکالی سارے ورک برہم نکلے دور اپنی خوش بھی کا رات بہت ہی یاد آیا دور اپنی خوش بھی کا رات بہت ہی یاد آیا اب جو کتاب شوق نکالی سارے ورق برہم نکلے اب جو کتاب شوق نکالی سارے ورق برہم نکلے درازی اس قصے کی اس قصے کو ختم کرو درازی اس قصے کی اس قصو فرمائیے گا حیف درازی سے کی اس قصے کو ختم کرو کیا تم نکلے اپنے گھر سے اپنے گھر سے ہم نکلے خیو درازی اسک سے اس قصے کو ختم کرو خیو درازی اس قصے کی اس قصے کو ختم کرو کیا تم نکلے اپنے گھر سے اپنے گھر سے ہم نکلے کیا تم نکلے اپنے گھر سے اپنے گھر سے ہم نکلے دھو درازی اس دھوک جانی ہم چند سے سنائیں گے ہمیں دم نہیں ہے درازی اس قصے کی اس قصے کو ختم کرو کیا تم نکلے اپنے گھر سے اپنے گھر سے ہم نکلے میرے قاتل میرے مسیحا میری طرح لاسانی ہے میرے قاتل میرے قاتل میرے مسیحا میری طرح لاسانی ہے میرے قاتل میرے مسیحا میری طرح لاسانی ہیں, ہیں ہاتھوں میں تو خنجر چمکے جیبوں سے مرحم نکلے میرے قاتل میرے مسیحا میری طرح لاسانی ہے کیا بات ہاتھوں میں تو خنجر چمکیں جیبوں سے مرحم نکلے میرے قاتل میرے مسیحا میری طرح لاسانی ہیں ہاتھوں میں تو خنجر چمکیں اور جیبوں سے مرحم نکلے کیا بات جیبوں سے مر کر کہ جون شہادہ ابھی پوری غزل نہیں ہوئی ہے جون شہادت زیادہ ہوں میں اور خونی دل نکلا ہوں بہت اچھا لکھا ہے جون کہ جون شہادت زیادہ ہوں میں جون شہادت زیادہ ہوں میں اور خونی دل نکلا ہوں میرا جلوس اس کے کوچے سے کیسے بے ماتم نکلے جون شہادت زیادہ ہوں میں جون شہادت زیادہ ہوں میں اور خونی دل نکلا ہوں میرا جلود اس کے کوچے سے کیسے بے ماتم نکلے آگے اس پہ خونی چادر اور خونی پرچم نکلے جیسے نکلا اپنا جنازہ ایسے جنازے کم واہ واہ واہ یہ سل میں اپنے نشارا آنسر ہے کہ خاندان بیٹھا ہے کراچی کا پاکستان کا